منحوس یا خوش قسمت کچھ لوگوں نے ایک لشکر بنا کر عبد الملک بن مروان کے خلاف فوج کشی کی اور وہ ناکام ہو گئے ان میں سے ایک آدمی کو عبد الملک بن مروان کے سامنے لایا گیا عبدالملک نے اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا تو اس آدمی نے کہا کہ اے امیر المومنین کیا آپ مجھے میرے کام کا یہی بدلہ دے رہے ہیں عبد الملک نے کہا میں تجھے کس چیز کا بدلہ دوں اس نے کہا کہ میں اس باغی جماعت میں بد فعلی کے لیے نکلا تھا کیونکہ میں منحوس آدمی ہوں کہ جس کے ساتھ نکل پڑوں ضرور شکست کھاتا ہے اور میری اس بات کی صداقت کو آپ دیکھ چکے ہیں اس لیے میں آپ کے لیے آپ کے ایک لاکھ کے رشکر سے زیادہ مفید ثابت ہوا ہوں یہ سن کر عبد الملک بن مروان ہسا اور اس آدمی کو چھوڑ دیا